ویسے یہ ہوتا نہیں لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جائے کسی صاحب نے پوچھا کہ دو رکعت کے تشہد میں اتنی دیر ہو گئی کہ امام تیسری رکعت کے رکو میں پہنچ گیا تو مفت کی نماز کا کیا ہوگا اتنی تفصیل سے تو مولوی کو اتیات پڑھنی نہیں چاہیے جو ان کو بنی پڑھنی چاہیے بختی کو کہ امام کھڑا ہو گیا اور رکو کا وقت آ گیا اور اس بیچاری کی اکیاتی ختم نہیں ہوئی ابھی تک لیکن اگر ایسا ہو جائے امام رکو میں پہنچ جائے تو یہ سیدھا کھڑا ہو جائے پھر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد امام سے رکو میں مل جائے اس کی نماز ہو جائے